ثمن ورحمہ الحمد اللہ علیہ وحمد علوم محمد متبر محمد سگنے تمام خواہان کو شکم السنگ اور باقی سامعین کو بھی ایک دوسرے اسلام عرض کرتے ہیں شکر الحمد نمبر اکاون اور پیج نمبر سکسٹی نائن ہاں جی انہتر اور سہتر نمبر تیسرے سطر سے دوبارہ بیان کریں کیونکہ موضوع جو ہے یہاں پر امامت کے شرائط میں سے ہی امام کو کس طرح ہونی چاہیے تیسرے سطر سے دوبارہ بین کریں ایک دو سطر اور پھر دوبارہ واپس آ رہا ہوں تو اس میں جو ہے امام جماعت بعض ہمارے جماعت کے آداب پڑھ لیا تھا ابھی تو امام جماعت امام کی جو درجہ بندی ہے اس کے بارے میں تفصیلات بیان فرما رہے ہیں فرمارے ویم بغی اور چاہیے یقین الامام جو ہے وہ شاید جو لوگوں کو نماز پڑھیں گے وہ امام مومن مومن صاحب ایمان ہو یعنی کوئی کافی غیر مسلم مسلمانوں کے لیے امام نہیں بن سکتا مسلم یہاں مومن سمراج یہ مسلمان ہونا مراد مسلمان ہو صاحب ایمان آخر جو کے لیے من بن سکتا اور اس کے بعد عاخل ہو ہاں جی عاخل مقابلے مجنون پاغل کے عادل ہو صاحب عادل ہو عادل عام طور پر فکر میں جا لبس آتے ہیں تو وہ شخص ہے جو گناہان قبرا سے مکمل پرہیز کرتا ہو اور گنہان صغرا کا بھی بار بار ارتکاب نہ کرتا ہو ہاں جی تو ایسے لوگوں کو عادل کہتے ہیں مثال نہ ہو سکے گناہوں سے استعناب کرنے والا پلس جو اس عادل میں کسی پر ظلم نہ کرنا بھی اس میں شامل ہے وہ بھی والد شامل ہے بالغن اور بالغ ہو بچہ نہ والی بچہ نہ ہو و نکاح نکاح سے پیدا ہوا شری نکاح سے پیدا ہوا ولاد حلال زادہ ہو طائیبان یعنی ہمیشہ گن اگر کوئی خطا کو ہو ہوا انسان ہونے کے ناطے اس سے توبہ کیا ہوا ہو توبہ گزار ہو ہاں اور وران پرہیز ورا پرہیز یعنی ہر قسم کی حلال حرام کو صحیح خیال رکھنے والا ہو اور حرام چیزوں سے شناخ کرنے والا ہو نے اور نیک کاموں کو جتنا ہو سکے واجبات کو پورا کرنے والا ہو حرام چیزوں سے دور بگنے والا ہو پرہیزگار ورا قارئین اور قاری ہو ہاں جی قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو تجوید کے ساتھ پڑھیں کم از غلط کم از کم نہ پڑھیں قاری ہو فقین فقی جو ہے فقی کا ایک کامل تعریف تو یہ ہے وہ اشتہاد کے درجے پر ہو ہاں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم جو ہے شرعی حلال حرام جاننے والا ہو جیسے نباش ہونے کے لحاظ سے فکل آحمت کے احکامات اس کو پورا پورا آنے والا ہو اس کو جاننے والا ہو فقی ہو نصبی اچھے نصب کا مالک ہو یعنی شریر و تنگا سے اچھے نصاب کا مالک ہو نیک اچھے خاندان سے بلکہ اس کی توجہ کر رہے ہیں اس نصحبی میں بل ہاشمی ہیں بلکہ ہاشمی خاندان سے ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تیسرا جد آ کے جو ہے دادا پر دادا کے نام جو حاشم حاشم ہے ہاشم تھا حضرت حاشم انہیں سے پھیلے ہوئے لوگوں کو ہاشمی بولتے ہیں تو ہمارے سارے ایئیم علیہ السلام ہاشمی ہیں ان سے پھیلے ہوئے تمام سادات پہ ہاشمی ہیں آج ہمارے درمیان بھی جتنے سعدات ہیں وہ سب بھی ہاشمی ہیں وہ ہاشمی ہونے کے ساتھ علوی بھی ہیں فاطمی بھی ہیں وہ سب بھی ہیں, وہ سب بھی ہیں اور زیادہ اور قریب تر ہے رسول اللہ سے حاشمی ہو تو اس لحاظ جو ہے ہمارے علاقوں میں اگر کسی گاؤں میں لوگوں کا امام ایک صحیح امام ہے صحیح عالم دین ہے تو سمجھو اس میں تمام شرائط پورا ہو گیا اور پھر وہ پرہزگار ہے تو وہ لوگ بڑا خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایک سعیت پیش امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہاں جی اور جو ہے ان کے پیچھے امامت کا اور وہ سالے ہر لحاظ سے نیک سالے ہو تو وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں لیکن آج کے کے دور میں جو ہے لوگوں کا اپنی چاند رکت نماز بہت زیادہ لگتا ہے اور سادات جو ہے ان سے چھوٹی سی جزی اختلافات کے ان کو پیچھے کر لیتے ہیں پاکستان میں کئی جگہوں پر جو ہے خصوصا جہاں تعمیر علم میں علاقۂ کرو جیسے جو ہے جگہوں پر اعلی رسول کے اولادوں کو بالکل محراب کے قریب جمعے کے جمعے میں خاص طور پر جو ہے ان سے محراب چھنا ہوا میں محراب بھی کرسی بھی دونوں چھنا ہوا. ان کو نہ کرسی پہ بعد کرنے دیتے ہیں نہ جو ہے ان کو نماز جماعت پڑھانے دیتے ہیں خانقاہ مولا میں جب یہ خانقاہ مولا بنایا ہی تھا ہاں جی جین کی جو ہے اس کی قوت بازو سے اس کی کوششوں سے آتا انہوں نے اس سلسلے میں کیس تک بھی بکتا تھا ہاں لیکن آج کل کے جو ہیں نہ سر پسند نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو عالم محمد کے لیے جو اس محراب و مسجد کا حقدار ہے یہی لوگ ان سے جو ہے کرسی ان کو منع كرتے انسان كوتاہیاں ہو سكتے ہیں غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتے ہیں ان سے ہو جاتے ہیں كہ وہ بھی معصوم نہیں ہے لیکن کمال یہ کہ ہم رسول اللہ کے محبت میں عیمہ علیہ السلام کی محبت میں ان سے درگزر کریں ان سے درجر کریں ہم بھی توبہ کریں ان کی وہ بھی توبہ کریں اور اللہ نے جن کو آگے کیا ہے وہ ان کو آگے ہی رکھیں اور ہم پیچھے چلیں تو اس میں ہمارے دنیا حرت کی سعادت ہوگی لیکن ایک عال رسول ہوتے ہوئے ان کو پیچھے کریں اور ہم آگے بڑھیں تو یہ جو یقیناً عالم محمد کی توہین ہے علیہ رسول کی توہین ہے یہ ہمارے قیامت کو خطرے میں ڈال دے گا لوگ جہاں کہیں بھی ایسا ہورا لوگوں کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے اگر ایک نورباشی ہو تو نرواشی تعلیمات کے مطابق ساثر ممانواس کی سادات کو ہم نے ہمیشہ آگے رکھا ہے جمعہ کے امام میں بھی سعید ہونے کو کرا دیا ہاں جی اگر وہ ہو تو افضل کرا دیا یہاں بھی سعید ہو ہاشمی ہو امام تو کہا یہ ہونا جو ہے چاہیے سعید ہو اچھے نصب کا مالک ہو چاہے جب ہے تو پھر اس کو دینا بھی تو لازمی ہے نا ہم سب کی ذمہ داری نہیں دیں گے تو وہ ایک ہم نے شاست کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا ہاں جی ایسا نہیں کہ ہم لوگ سلمان فارسی بنا ہوا اور وہ ایک گناہ شخص ہوا بھائی اس دور میں کون جو صالح ہیں ہم سب گناہ لوگ ہیں لیکن یہ ان میں ایک حقیقت ہے جو اعلیٰ رسول سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمیں ہر لحاظ سے احترام رکھیں ان کو عزت دے دیں جو جس کا وہ لوگ حقدار ہیں اگر کوتائی ان سے ان سے ان ہاں جی ان کے لیے اللہ نے توحبے کا دروازہ کھولا رکھا ہے ہمارے لیے بھی توبے کا دروازہ کھولا رکھا ہے اس اگر کوتائی ہوئے وہ طوبے طائب سے انسان امامت کی اہلیت اگر خدا نہ صاحب حد تک کوئی کوتائی جو امامت کی اہلیت سے ہٹ جائیں تو توبہ طائب سے انسان راستے میں آ سکتے ہیں اس کی اہلیت بن سکتے ہیں تو آگے حرماتے ہیں ہاشمی ہوانے اولاد رسول کے خاندان سے سادات ہو سعودی اچھے آواز و علّہ و امام اور حسن صوتیا سبھی حلوچ خوبصورت چہرہ ہو طیب الاخلاق اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں نیک اخلاق کا مالک ہو ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والا ہو مقبول الخلائق کے اللہ کے خلاق یعنی مخلوق کی اللہ کے مخلوق کے پسندیدہ شاخس ہو کے نزدیک پسندیدہ شاخ ہو الخلاق اور اللہ تبار و تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ شاخ یقینی بات ہے سالے ہوگا تو اللہ کو پسندیدہ ہوگا اللہ کو تو صرف سال بندے پسند ہیں ناکرم اکم انط اللہ کاکم فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ بات ہوا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ مکرم ہے سے اللہ کے نظر میں تو اللہ رسول ملوں کے نزدیک پسندیدہ شاعر سر نیک چلن نیک اخلا نیک عمل کی وجہ سے خوب اصل میں تو امام کو اس طرح ہونے چاہیے ہیں فین یوجات اور اگر اس طرح کے جامع شرائط امام نہ ملے فلاں لم ترین صورت امام کا امامت کا آخری دگری کا یہ اللہ یقین ظاہر الفصق ہے اور امام ظاہر الفصق نہ ہو یعنی کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو ایسا شاد جس کو گناہ صاحب کو پتا ہے اور کھلے گاؤں نہ گناہ کرنے والا نہ تاریخ صلاحات نماز طرح کرنے والا نہ ہو اور متقاعص یا نماز میں سستی کرنے والا نہ ہو جان بوجھ کے تو ایسے شکا پھر وہ امامت کے قابل انہیں ہیں کم از کم نماز پابندی سے شوق سے اپنے اپنے اوقات میں پڑھنے والا پابندی سے پڑھنے والا ہو اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ادا کر سکتے ہیں نماز کی قرار وغیرہ تو کم از کم یہ شکل ہے آخری ڈگری حرمتِ لہٰذا شاہ سے حرمت فامان ارادہ پر جو شکست جس آس کا ارادہ ہو اللہ یک جو شغل چاہیں اللہ یقن یہ کہ یہ شغل نہ ہو مغضوباً و محبوزن مغضوب یعنی اللہ تعالیٰ کے مورز غضب اور قہر واقع ہونا نہ چاہے ماں اور خدا کی درگاہ میں جو ہے بغس کا خدا کی نفرت کا شکار ہونا اللہ کے بغذ کا شکار ہونا اللہ اللہ کی نگاہ سے نکل نہ جانا چاہیں ہند اللہ کے حضور میں ماں عضوب اور ماغوز سن اللہ کے غضب اور اللہ کے قہار کا شکار ہونا نہ چاہیں اللہ کے ہم اور اندر رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے ہم تو فالتوشاس پر تو ہر وشاف لازمی بھی اقامت جماعتیں جماعت اقامہ کریں ان جماعت میں شامل ہو جائیں جماعت کھڑا کریں بے امامت ایک امام کی سرپرستی میں کہ فتح جیسے ملے تو کم سے کم شاید اگر امامت کا مل جائے جیسے اوپر فرمائے ظاہر الفصن نہ ہو نماز ترک کرنے والا نہ ہو نماز میں سوچے کرنے والا نہ ہو تو آپ اگر جو ہیں اور اسے اچھا آدمی نہیں ہے تو اس کی سرپرستی میں جماعت کھڑا کریں اور نماز جماعت سے پڑھیں اس سے ہے جماعت کی بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ نماز جماعت اسلام کے بڑے شاعر اور نشانیوں میں سے ہے حضرت ہیں ولا یت اور جماعت کو ترک نہ کریں بالحیل مبنیت ایسے ہیلے بہانوں کی بنیاد پر جو مشتمل ہے مبنیتی علاقابل جوہر جو جاہلوں کی باتوں پر مشتمل ہے ان کی باتوں میں آ جو ہے نماز کو مختلف علا بہانوں سے ترک نہ کریں یہ عام جاہل نہیں عام جاہل, نہیں جاہل نہیں یہ وہ جاہل لوگ ہیں یا ضامون جو گمان کرتے انَََ حمول کو کہ ہم تو بڑے دین جانے والے فاخیر لوگ ہیں بظاہر کچھ دین جاتے ہیں لیکن انہوں نے امامت کے لیے ایسا زیادہ شرائط رکھا جو شرائط کا حامل بندہ پایا ہی نہیں جاتا ہے Yes. <laughs> تو اس طرح لوگوں کے لیے جماعت چھٹی ہو گیا سب تاریخ وصلا پورا محلے میں کوئی جمعہ نہیں کوئی جماعت نہیں, نہیں کوئی عبادت نہیں تو اس طرح جو ہے ایسے لوگوں کی جتنا زیادہ شرائط رکھ رکھ کر ایسا ناممکن ایک امام درست کر لیں تو ان لوگوں کو جماعت سے محروم ہو جائے ایسا ایسے لوگوں کو شاشر نے ہاں جی جو حالت تعبیر کیا ہے جو اس سب کی شرح لگاتے ہیں جس سے جمعہ کا قیام ناممکن ہو جائے ہاں جی ایسے لوگوں کو جو حالتِ تعبیر کیا ہے شاشرہ علیہ رحمٰن فرماتے ہیں کم سے اعلیٰ سے اعلیٰ جماعت کے امامت کے مراتب ہے وہ پائے جاتے نورون علیٰ نور وہ نہ ہو تو ایک بندہ جو ظاہر نہیں ہے قرات صحیح ہے نماز علم سر صحیح پڑھ سکتے ہیں رکو سجود وغیرہ تمام شاید ارکان نماز کا ادا کر سکتے ہیں اور کھلے عام گناہ کرنے والا نہیں ہے تارک الصلاح نہیں نماز سستی کرنے والا نہیں ہے اس کی امامد میں نماز جماعت پڑھ لیں ہاں جی وہ اعلیٰ شرط والا نہ پڑھنے کے بہانے سے جمعہ جماعت ترک نہ کریں ایسے نہیں علماً کہ جو اگر تم اللہ کے نظر میں اللہ سم میں مغذوب اللہ کے قہر اور غضب کا شکار ہونا نہ چاہیں مفغوض اور اللہ کے بغض اور اللہ کی نفرت کا شکار ہونا نہ چاہیں تو جماعت کو بہن بحان بھیلا بہانوں سے ترک نہ کریں امام کے بہانے سے فلان بہانے سے پھسان بہانے اس کے لیے بہانہ زیادہ نہ ڈھونڈیں اب آگے سسمت امامت کے لیے جو مراتف ہے سب سے سجاوٹ تر مناسب تر امام حقدار تر کون ہے والا اولا امامت کے لیے بلا امامت کے لیے سب سے اولا بہتر امامت کے لیے الانبیاء سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں اگر کوئی نبی درمیان میں زیدہ زیدہ، لیکن ابھی ہمارے تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے خاتم الانبیاء پہ لیکن فیصلے تو عمومی طور پر حکم بیان کریں اما الا امامت کے لیے سب سے بہترین صورت بل امامۃامبیا امبیا علیہ السلام ہیں امامت کے لیے سم الاولیا پھر امبیا علیہ السلام کی تعلیمات ان کے علم کو صحیح علم ان کا صحیح علم رکھنے والا اور ان المبیا نے جو ورثے میں علم چھوڑا اس پر بھی صحیح علم رکھنے والا اس پر کما کو عمل کرنے والے حسیہ ہی اولیاء ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ اولیاء وہی لوگ ہیں جو امبیا کی تعلیمات کو پورا پورا جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساس نبی فقرے اسلے اتقاضے میں اولیا کی یہی تعریف کیا ہے کہ اولیہ کے العالمونل وہ لوگ جو عمل کا جاننے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں ہاں جی واللماء اور با اور وہ علماء جو اللہ سے بھی شدید رب رکھتے ہیں اور بندوں سے بھی شدید رفت رکھتے ہیں وہ مسلسل بندوں کی تعلیم و تربیت پر لگا رہتا ہیں بندوں کا فکر رکھتے ہیں انہیں ہمیشہ ہدایت کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کو اولیاء سے تعبیر کیا ہے شاشد علیہ رحمٰن نے تو پھر اولیاءء علیہ السلام میں سم علماء فر علماء ہیں تو اس اولیاء میں ہمارا ائمۂ اہل جو ہے وہ نہ صرف اولیاء ہیں وہ امام الاولیا ہیں لہذا جو ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو امبیا کے بعد ہمارے ائمۂ اہلت کا وہ کیونکہ وہ امام ام الاولیا وہ سب اولیا لیکن تمام اولیاء میں افضل ترین ہیں بارہ اہم البے تھے اس کے بعد دوسرے اولیاء اپنے اپنے معنیوی مدارس کے مطابق ان کا درجہ آئے گا شم العلماء پھر علماء آئے گا شم الفقراء قراء پھر قاری لوگ جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں پھر یہ چار مرتبہ فرمایا سب سے پہلا امبیا پھر اولیا پھر علماء پھر, پھر قرہ تو so, وہنکل لمن ہو اور ان سب میں سے اگر ان میں سے کئی جم ہو جائیں ان میں سے جو زیادہ اکمل و ہم زیادہ کامل و فضلتاً ہاں فضلت میں مثلا ایک جو ہے وہ ولی اللہ بھی ہے کے امام مل گیا وہ عالم بھی ہے سعید بھی ہے با طاوا بھی ہے اس کے مقابلے میں دوسرے ایک عالم ہے عالم ہے با طاوا لین سعید نہیں ہے تو یہ صحیح زیادہ با افضل ہے اس کے مقابلے میں امامت کے لیے ان میں سے جو زیادہ با فضلت ہے ان علم میں طاوا میں ان تمام میں وہ حقدار ہے فان فا سب ہوں پھر ان میں اگر سب جو ہے فضلت میں برابر ہو تو ان میں سے جو زیادہ اچھے نصاب کا مالک ہے ان سب قبلتان جیسے میں نے کو ابھی مثال دیا کئی علما جمع میں ایک عالم دین سید عالم دین ہے تو وہ ان سب پہ مقدم ہیں فا آسن اگر سب فرض سب کے سب سادات ہیں یا سب کے سب غیرزادات ہیں علم طباء میں سب میں برابر ہے تو اس میں فاحصن ہوم سوتاً چیز کی آواز سب سے اچھا وہ مقدم ہے اور اگر سب کی آواز اچھے ہیں یا سب کی آواز ایک جیسا ہے باقی تمام فضل میں برابر ہے تو فاصبہ ہوں وشن تو ان میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت چہرے کا مالک ہو ہن شکل صورت وہ زیادہ حقار ہاں ہے اور, اور پھر کہتے ہیں اگر سب شکل صورت ہر چیز میں برابر ہے تو فاصن نو میں جو زیادہ عمر رکھتے ہیں وہ عمر کو ایک فضلات ہے وہ زیادہ حقدار ہے پھر محمد انلہ میاں کو نہیں منال پاتا ہے عمر زیادہ ہونے میں ہاں ایک شرط یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ بڑا نہ ہو بہت زیادہ بڑا نہ ہو اول سے نہ لاؤ یا اس کا جو ہے دان وہ بڑھاپے کی وجہ سے نکل چکا ہو اور اس وجہ سے حروف صحیح ادا نہ کر پاتا ہو تو اس صورت میں پھر جو ہے اس کی امامت صحیح نہیں ہوگی پھر تو دوسرے لوگ امامت کریں آج کے درست یہاں پر اختتام پر تک اللہ دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیع تھا